نادينا وأزهد أن لا إله الله وحده لا شريكنا وأزهد أن مقمدا عزه وعسوله صلى الله عليه وسلم يا واتقوا الله الذي تتاقلون به والبركام إن الله قار عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا ورمتم مكلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يغفر لكم اعمالكم وما يغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما الله بعد قيلنا خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم واتر الأمور نكفاتها وكل محكفة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والقرآن الحميد أعوذ بالله السميل عليم من السيطان المجيد من حمزه ونفقه ونفقه وستقذد من استتعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بحيلك واجلك وسارفهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا وقال جل وعلا في مقام آخر فالتكم منكم أمة يدعون إلى الخير يأمرون بالمعروف وينهرن عن المنكر وقال جل وعلا في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإفن والعدوان ومعضية الرسول وتناجوا بالفر والتقوى وقال النبي صلى الله عليه وسلم نظر الله مرأة سمع منا حديثا فحفظها ووعاها وأزاها كما سمعها جب سے اللہ رب ال نے اس کائنات کو وجود دیا ہے دنیا میں آدم علیہ ہی سلاق کو بھیجا ہے اور ابلیس کو جنت سے نکالا ہے اس وقت سے لے کر خیر و سر کا ٹکراؤ اور کشمکش جاری اخاری ہے اللہ رب العالمین نے انسانوں کے لیے ان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے تعلیمات اپنی طرف سے نازکی ہیں اور سمایا پیندایہ ہی والا ہو گیا دن کہ میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت اور رہنمائی آئے گی تو جس کسی نے میری ہدایت کی پیروی کی تو کل قیامت کے روز اس پر نہ کسی قسم کا کوئی خوف اور ڈر ہوگا اور نہ ہی وہ اپنی گوستہ زندگی پہ رنج و مرار کا اظہار کرے گا پریشانی اور غم کے اندر مبتلا ہوگا اور دوسری جانب شیتاب کی نے بھی اللہ ابو العالمین کی عزت کی قسم اٹھا کے کہا لو ہوجماہین کہ میں ان سب کو گمراہ کروں گا اور والا ابنندن سیوا سفل مستقیم تیرے سیدھے راستے میں بیٹھوں گا ان کے دائی جانب سے بائی جانب سے آگے پیچھے سے آ کے انہیں گمراہ کروں گا اور ان پر میں اپنا حکم چلاؤں گا یہ تیری تخلیق کو بدلیں گے اور جانوروں کو غیر اللہ کے نام پہ آزاد کریں گے بڑا تاغر مساکرین اور ان میں سے اکثر لوگوں کو شکر گزار شکر کرنے والا نہ پائے گا بلکہ تیرے یہ بندے تیرے ہی بھائی اور نہ پرمات بنتے چلے جائیں گے لیکن یہ کارنامہ سر انجام دینے کے لیے مجھے کچھ تھوڑی سی مہلت چاہیے اللہ رب العالمین نے اسے مہلت دی اور فرمایا اینا کا میرن کہ تجھے دیر دے دی گئی ہے معلوم وقت تک معلوم دن تک تجھے مہلت اور چھوٹ ہے کہ تیرا جس پہ بف چلتا ہے اس کو گمراہ کر لے اپنی آواز سے رہے لوگوں کو گمراہ کر اور اپنے گھڑ سواروں پیادہ رکھ کر ان پر دہرا لے ان کی اولاد اور ان کے مار کے اندر شریف ہو جا انہیں جھوٹے وعدے دے اور سیتاب کے وعدے ہمیشہ جھوٹے ہی ہوا کرتے ہیں اور پھر اللہ عبد نے انہیں عباد ہی نہیں کلکو پان جو میرے بندے ہوں گے ان پہ تیرا داؤ اور بخش نہ چل سکے گا اور اس نے خود اس بات کا اعتراف کیا کہ میں ان سب کو پورا کروں گا اللہ عبادت کا بندین مگر سننے سے جو خاد تیرے بندے ہوں کو میں کچھ نہ کہہ سکوں گا نے اپنی دعوت لوگوں کو جہنم کی جانب بلانا جہنم کی جانب دعوت دینا اور بڑے راستے سینے راستے سے ان کو گمراہ کرنا پھسلانا ہٹانا اوقل دن سے ہی اس مشن پر اس نے عمل کرنا شروع کر دیا اور آج اس کا یہ کاروبار مسلسل جاری ساری ہے اللہ بابل العالمین صاف کرواتے ہیں وہ بھی لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں میں یہ سری لحول حدیثی لیگ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ لاہ العلیم کو خریدتے ہیں گاڑی منانے کے آرام کو موسیقی کی احتیاط کو خریدتے ہیں تاکہ وہ لوگوں کو اللہ نب العالیم کے راستے سے گمراہ کر دیں وہ اس اور اللہ کے دین کا وہ مرا پڑائے ایسے ظالموں کو سخت آزاد کی خوشخبری دے دو ان کے لیے رسواں آرام ہے یہ ایسے لوگ ہیں ادا کترا ہے ہی آیا سنا جب ہماری آئ ان پر پڑی جاتی ہے بل میرا تو یہ تبر کے ساتھ اس کے بھاگ جاتے ہیں الم یش نا گویا یہ سن ہی نہیں رہے کا گویا کے ان کے کانوں کے اندر بوجھ ہے تو سہدار نے اپنی آواز کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کیا اور اپنی داغت سے لوگوں کو شریک اور کھاد کیا کہ لوگ بھی اسی ابلیس اور شیطان کی داغت اسی کے راستے کی طرف اپنے ہی جیسے انسانوں کو بلانے کے لیے سرگرم ہو مدینے میں ایک یہودی تھا اس نے کچھ لوٹیاں کنجریاں پار رکھی تھی اور کہتا کہ جب بھی کوئی نیا نیا بندہ مسلمان ہو تو انہیں اس کو گمراہ کرنا تھا اس نو مسلم کے سامنے شراب و کباب کی وجہ سے سجائی جاتی اور مجرا ہوتا ناچ گانا ہوگا محل کو دکھا کر یہ نگر دن ہر یہی توار کرتا کہ بتا وہ دین جس کو قبول کر لیا ہے جس کے اندر کمیاں سختیاں اور دشواریاں ہیں وہ بہتر ہے کہ یہ آزادانہ دین بہتر ہے کہ جس کے اندر راحتیں خوشیاں سم اور سین ہے اللہ رب العالمین نے اس نظر حارث کے بارے میں سورہ حکمان کی ہے آیا تھی لیو, لیو بلّہ رہا کہ اس نے لاہ الحدیث کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کیا لوگوں کو گمراہ کرنا چاہا اور یہ شیسان کے واروں میں سے ایک بار اور اس کے طریقہ ہائے دعوت میں سے ایک طریقہ دعوت ہے کہ جس کے ذریعے وہ لوگوں کو اپنی طرف بلاتا ہے لاکھوں گرگال امین کرواتے ہیں شیطان اپنے گروہ کو بلاتا ہے اپنی طرف انہیں مائل کرتا اور کھینچتا ہے انہیں جانو دیتا ہے لیکن اسی تاکہ وہ بھی سارے کے سارے جہنمی ہو جاتا وی نا پڑھو اور یا حکومت پاؤ اور وہ جنہوں نے اللہ وقت عالمی کے ساتھ کفر کر رکھا ہے ان کے دوست تاہو شیاتی ہیں یقریج نہ ہوں مینندوری رس الما وہ روشنی سے نکال کے اندھیرے اور تاریخی کی طرف ضرورتوں اور تیزیوں کی طرف لے کے جاتے ہیں رہا اللہ محب عالمی نے خود شیطان کو کہا وس جد منی کا بن کہ اس کو تو چاہتا ہے اپنی آواز کے ذریعے گمراہ کر لیں اور شیطان کی آواز یہی है यही ہے یہی میوزک تھا اس کی کیا بدلیں یہ شیطان کا ایک بہت بڑا گار ہے جس کے ذریعے وہ لوگوں کو سنا ہے اور اپنے اس بار کو استعمال کرنے میں وہ اس قدر کا یاد ہے کہ آپ جب بہت لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تاریخ میں اچار کرتے ہیں نا خانی کرتے ہیں اور خاص میوزک کر رہا ہوتا رہا ہے اللہ حمل کی ہم لوگوں سارا خیال کی جاتی ہے اور صاف میوزک کر رہا ہوتا رہا ہے محسوے جگریں حدیث مراک کی جاتی ہے کے اندر شیطان کو راضی کرنے کے لیے ساتھ لگایا جاتا ہوتا ہے اور ساہر سادری جیسے لوگ پورا کی تفصیل ہو رہی ہے اور ساتھ موبائل کر رہا ہے کیا عجیب انداز ہے کہ اس موزیدی کو جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب الم نے مجھے توڑنے کے لیے خبر کرنے کے لیے بھیجا ہے آپ اسے دین کی ترویج کا تبدیل کا ذریعہ سوچا جا رہا ہے اور دین کے اندر اس کو عبادت بنا کے داخل کیا جاتا رہا ہے اور حکومتی سوفی رنگ جس کے چیئرمین شوہی مشرف صاحب ہیں ان کا بھی آئے دن یہی کام ہے یہ ایک بار اور طریقہ کار ہے, ہے، شیطان کا لوگوں کو گمراہ کرنے کے اللہ ربو العالمین کے ذکر اور یاد سے واقف کرنے کے اور اس نے وہ پوری طرح سے کامیاب پھر جی طرح ایک دوسرا انداز لوگوں کو گمراہ کرنے کا وہ اس نے یہ اپنایا کہ اندر موجود نہیں ہے اسے یہ دین دار لوگ کریں اور دین سمجھ کے کریں دنات کا دروازہ اس نے کھولا اور ایسے ایسے عمار جن کے کرنے کا نہ گلا عظیم نے حکم دیا ہے نہ امام حکم جناب محمد مسلم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے اس کو لوگوں کے اندر داخل کرتا کرا جا <سلام> <سلام> <سلام> اب حالت یہ ہو گئی ہے کہ کسی کو ایسے برائز بتلائے جائیں جو اللہ رب العالمین کے رسول امام انبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اور بتائے ہیں کہ اس کی یہ فزیرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے کہتے ہیں یہ تو عام سا تازہ سا وزیفہ ہے کوئی خاص قسم کا وزیفہ خاص کیا ہوگا جو کتاب اللہ میں ہے نا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی یہ تو چارے کرتے ہیں یہ تو سب پھر جاتا ہے مجھے خاص خاص خاص قسم کا مریفہ یہ خاص خاص خاص کی اشتراک یہ کسی نے سفیت کے اندر پیدا کی انہوں نے تو باقاعدہ طور پہ دو آنے سے آنے کا آگے بنا رکھے ہیں ایک ہال میں ہے ایک ہال میں لاسو ہے کہتے ہیں کہ جب بندہ صوفیت کی سیڑھی چڑھتا ہے تھوڑا سا اونچا جاتا ہے اس کے اندر حضور ہونے لگتا ہے اور وہ اونچی سیڑھی پہ اونچے درجے پہ پہنچ جاتا ہے تو پھر اس کے اندر الہی کفاق رالب آ جاتی ہے وہ عالمِ ماسوس سے نکل کے عالمِ ماحول میں داخل ہو جاتا ہے بندہ نہ بن جاتا ہے باقی سارے کے سارے لوگ یہ عالمِ میں ماسوس ہے سفا کے ان کے اندر غالب آ رہا یہ عام لوگوں کا کام ہے کہ وہ روزہ سے نماز کرے جگہ سے حج ادا کریں وہ یہ سارے کے سارے کام عام لوگوں کے کام ہیں اور جو خاص لوگ ہوتے ہیں ساتھوں خاص پڑتے ہوئے لوگ ہوتے ہیں ان کو یہ کچھ کرنے کی عادت نہیں وہ بہت آگے بڑھ چکے ہیں اب لوگوں نے نیا فلسفہ ڈھالنا شروع کر دیا ہے کہ یہ نماز کرنا یہ سواب کا کام ہے روزہ رکھنا سواب ہے زکات دینا سواب ہے اور نیکی ہے لوگوں کے کام آنا لکھا یا کرنا یہ نیکی ہے عجیب استنا بڑی ہے کہ اللہ رب عالمی نے جن کاموں کو خرچ کیا ہے وہ زباب کے کام ہیں لوگوں کی خدمت کرنا رفا عامہ کے کام کرنا یہ کرنا وہ یہ نیکیاں ہیں اور قیامت کے دن میزاج میں ثواب کو نہیں چوٹا جائے گا نیکیوں کو تولا جائے گا لہٰذا اگر بندہ ثواب والا کام نہ بھی کرے تو کوئی بات نہیں لیکن نیکی ضرور کرنی چاہیے یہ بھی ایک شیطان کا واضح اور اس کا انداز اور صحیح کا اخراج لوگوں کو پٹری سے اتارنے کا افراد کرنے کا وہ لوگوں ہی کے اندر ایسے ایسے افراد پیدا کرتا ہے تیار کرتا ہے ان کی طرف وہی کرتا ہے وہ ان میں سیاتی نا لہی ارون الایا اہم اللہ عبر عالمی فنواتا ہے کہ اپنے بریوں کی طرف اپنے دوستوں کی طرف وہی کیا جاتا ہے آپ مانتے آنے والے بہی کا راستہ تو بند ہو گیا ہے وہ وہی جی امام الدیا جناب محنت مصطفیٰ سلمان علی مصطلف بند ہو گئی ہر یہ راستہ گہی والا ابھی تک کھلا ہوا ہے جو سیاسی کا راستہ ہے اور سیا انسانوں کی طرف اپنے دوستوں اور سیٹوں کی طرف گہی کرتی ہے وہ ان کے دماغوں کے اندر یہ ان کی سیدھی باتیں نہاخل کرتا ہوں اور بھولے بھالے گزدہ قسم کے مسلمان بیچارے جن کو دین کا تعارف ہوتا نہیں ہے اسلام کی پہداش کرے اور چھوٹے کی تدیب ان سے ہو سکتی نہیں ہے وہ ان کے داؤں کے اندر ان کے مکرو خرید میں مسلسل آسانی کے ساتھ پھنسے چلے جاتے ہیں جاب کے اندر اس دال نے یہ کام شروع کیا دیکھو یہ سوال ہے یہ نیکی ہے یہ تو آپ نے نہیں تو میں پڑا ہے نا کہ تولے جائیں کہ وہ جو نیکیوں والے ہیں کیا ان کے دن جتنی نیکیاں زیادہ ہوگی وہ جنگ میں جائے گا یہ نماز پڑھنے تو سوال کا کام ہے نیکی تو نہیں ہے یہ تو بندہ آپ نے لیے یہ کہتا ہے نیکی وہ ہوتی ہے جو دوسرے کے لیے کی جائے یہ زہریلا بڑا کرنا پھر شروع کیا ہے اور لوگ مل سل اس کی اس فکر سے متاثر ہوتے چلے جا رہے ہیں اسی طرح اور بڑے بڑے کوٹ ہیں جیسے جگہد گانسی جیسے لوگوں کو آئے تھے کوئی نہ کوئی نیا ہی سنسوہ جاتے رہتے ہیں اور کچھ بھی نہیں نکلتا اپنی دن کی سوچ پتہ نہیں رات کو بیٹھے بیٹھے انہیں کیا خیال آتا ہے تو وہ کوئی نہ کوئی نیا دین کا ایک رکن ایجاد کر کے بیٹھ جاتے ہیں یا کسی ایک دین کے کو جو پہلے سے موجود ہوتا ہے اس کو محقل کرنے کے لیے سرگرم ہو جاتے ہیں بہت بڑے عوامی لیڈر ابدار جی کو دیکھ لو اب عید قربان دوبارہ آ رہی ہے پھر وہی زور مچائے گا کہ جی خون بہانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے قربانیاں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے یہ ایک مجھے تو میں خرچ کروں گا نہ کسی کام پہ اب پتہ نہیں وہ کیا کچھ کرتا ہے قربانی صرف حج کرنے والوں کے لیے ضروری ہے اچھا جو مدیمے کے اندر نبی سنگھ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال دو خوبصورت چلو گڑھ طاقتور تا لوٹے تارے امیدیں دبا لیا کرتے ہیں وہ مل جائیں ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اللہ قربانی کرو ابو اب رضی اللہ تعالیٰ نظر فرماتے ہیں بس بایا سڑا کر جو بندہ اس رکھتا ہے اس کے ساتھ استعمال ہے اس نے قربانی نہیں کی خراب مسلم لانا وہ ہماری عید گاہ میں کریم بنا پڑے نئی نئی قربانیاں کرنے کی خون بہانے کی جانوروں کو دبا کرنے کی کیا حاجت ہے یہ سب کچھ سنو رکھایا تھا دکھی انسانیت کی خدمت یہ بڑا تھا اور بڑے لوگوں نے ان لیڈروں کے بارے میں اتنا ذہن صاف کر کے رکھا ہوتا ہے جو بھی ادھر سے آڈر آیا بس مانتے چلے گئے کتنا بڑا لیزن ہے اس نے جو یہ بکواس کی ہے کچھ نہ کچھ تو اس کا ورن ہی ہوگا نہیں. اور یہ سیاسی ان کا طریقہ کار ہے ان کا طریقہ دار بار ہے یہ جازت شہاد کی کھڑی ہے اور اب نام محبوب نے اس کے میں بالکل اس کے خلاف ہمیں اپنی اجازت کو کھڑا کیا ہے تیز کیا ہے فرمایا ہم نے تمام انبیاء کرام اللہ علیہ دیا کو بھیجا تاکہ وہ اجازت دے کہ اللہ اور بڑھا کی عبادت اور اب انبیاء کرام کا سلسلہ ختم ہوا تو یہ ذمہ داری کے افراد کے سر امت کے افراد کے سر اللہ بلاح علی میں لگائی جس کو ہم نے مکمل کر دیا محدود کر دیا مسجد مدرسہ منبر افراد مولی صاحب ساری صاحب حافظ صاحب بارد. یہ بب ایک ٹھکانے ہیں سب ایک افراد ہیں دین کی داغت کے اللہ عالمی سراتے حوال کا تم ملک اما تم میں سے ایک امر ایک جواب ایسی ہونی چاہیے جن کا دن رات یہی کام ہو وہ لوگوں کو خیر کی طرف برائے یا ان کا ان کو کا حکم دے یا مل کر ان کو برائی سے کرے روکے ڈول پہ وہ کچھ اچار پڑتا کرتا استیا گزرے جاتا جاتا اچانک سدا لگاتا ہے پانچ بارہ دیر کیا क्या ہے یہ کیا کہہ رہا ہے یہ اس کی ایک دعوت ہے بہت گمبھیر قسم کی اور بہت خطرناک قسم کی دعوت ہے ایسے کچھ کی طرف سے یہ دعوت آئی ہے آج والے اپنے دین کو گوتلوں کے سامنے پیش کرتے ہوئے करते ہیں ان کا ایک پیشہ دار چوڑا نا अपने وہ اپنے پیشہ دارانہ کام کے دوران اپنی دعوت کو نہیں دھولتا پانچ اور بارہ کے نام پہ وہ کچھ تم سے لوڑ بچوڑ رہا ہے وہ کیا ہے یہ پانچ کیا ہے بارہ کیا ہے یہ دونوں چیزوں کے فیچے ہیں پانچ سے مراد وہ پنچ تن بات لیتے ہیں کہتا ہے کچھ حل البا الفاطمہ الفطفا فاطمہ پانچ میرے پاس بڑے کرنی بھرنی والے ہیں ساری آئے ہند کو دور کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور علی مرتز علی اللہ وسلم ہیں اور فاطمہ رضی اللہ تعالی الحا اور ان کے دونوں بیٹے یعنی حسن حسین رضی اللہ تعالی الارہ اچھا کون ہے شیعوں کے بارہ الماں جس کی ایک لاگت ہے وہ اس کو پیش کر رہا ہے اور انہوں نے داخر کی ہوئی ہے جو ان کے عقیدے کی ہم کوئی بندہ جو لوٹر کا ہو نہ اس کا سر ہو خطرہ ہو کسی سر کا اسے نہ اسے کسی خیر کی توقع ہو اس کے بارے میں وہ کہہ دیتے ہیں یہ نہ تین میں سے ہے نہ تیرہ میں سے ہے مراد کیا ہے کہ نہ اچھوں میں سے ہے نہ دوروں میں سے ہے تیرا کیا ہے جن کو وہ اچھا کہہ رہے ہیں شیوں کے بارہ امام اور نبی کریم صلاح والے بات یہ اچھے ہیں ٹھیک ہے مانتے ہیں اچھا تین برے کون ہیں جن کی وجہ سے انہوں نے یہ زب المسن بنائی اور لوگوں کے اندر آگ لگی ہے سید ابو بکر علم اور عثمان ربی اللہ علیہ وسلم. جب کی دازت ہے اللہ رب العالمین نے مسلمانوں میں سے ایک ایک شبد کے ذمہ لگایا کہ تن میں سے ہر بندے نے دین کی دعوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بلوان جی والوں آیا ایک آیت کے رقص میں میری طرف سے پہنچے میرے اس کو سواگے پہنچاؤ پر ہمران سمنا حدیثہ اللہ تارا اس بندے کو ہمیشہ خوشیوں سے ہم پہ آگے اس سے دکھ زبردست پریشانیاں ہمیشہ دور رہے سمیا امنا حدیثہ جو ہماری کوئی ایک حدیث سنتا ہے تو آگے رہا اس کو یاد رکھتا ہے اور اس کے اندر کسی قسم کی تحریف اور تذیوں سے پیدا نہیں ہونے دیتا اجا آتما نے اس طرح اس نے سنا تھا اسی طرح اس کو بیان کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے خوشیوں سے ہم کنارے کا چہرہ ہمیشہ کرو سارا ہزار پچاس اس نے ہماری ایک حدیث کو سن کے آگے پوچھا سویرے اخبار والا ہاتھ پھینک جاتا ہے گھر کے ڈھیر کے نیچے سے اس کو کرنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر جو بھی ملتا ہے اس کو پوچھنا شروع کرتے ہوئی وہ کا کیا بنا جی آج کی خبر یہ ہے تازہ ترین رپورٹ یہ ہے ایک جھوٹی خبر اس کو آگے پہنچانے کے لیے آگے پھیلانے کے لیے بڑی کوشش ہے بڑی سبب ہے لیکن اللہ حضراعال کے پرانے نزیم پر قانے حمید اللہ تعالی کے کلام کی کوئی ایک آیت سنی ہو اس کا وصول سمجھا ہو اس کو آگے پہنچانے کے لیے کوئی ہمت اور طاقت ضرورت و سطح نہیں ہے یہ ہمارا طریقہ کار اور وطیرہ بن چکا ہے دین کی دعوت کے بعد جبکہ تازہ اخلاق رضوان اللہ یا سارے کے سارے مدنی تھے مدینے میں رہنے والے تھے اس کی ساری زندگیاں سہا دیتی ہیں اس بڑے شریر میں اسی سال کان رواج لا یا نہیں وسلم ہی تصدیق آئے ابھی پتہ نہیں ہوا تھا بڑے شریر یہ کیا تھا دین کی دعوت کا ایک جذبہ تھا جو تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر سے نکال کے اس قدر دور دراز علاقوں میں لے گیا آرب سے نکلے اجب کے اندر وہ پھیلے کتنے دہار خیال ایسے ہیں جن کی قبریں اجم کے اندر وہ تو سمجھ لیا ہے کہ بس مدینہ کے اندر چلے جائیں ایک وقت بعد گیارت ہو جائے یہی یہ ہمارے لیے کافی جبکہ اللہ العالمین نے جو مشن دیا تھا دین کی دعوت والا دین کی تبلیغ والا اس سے بالکل حاصل ہوتا ہے گھر کے اندر ہی دین کے بارے میں کسی کو کچھ کہا چلو اب آپ ابھی ابھی جمع پڑھنے کے لیے آئے ہیں کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے جمعہ پڑھنے کے لیے آتے ہوئے کسی کو جمعے کے لیے آنے کا کہا ہو گھر کے اندر اکیلا ایک فرد ایک آدمی سے نہیں ہوتا اگر اور بھی انسان بچے ہیں دین کی یہ دعوت صرف مردوں کے لیے خاص نہیں ہے اسی دین سے اور سو میں بھی چلنا ہے گھر میں جا کے بتانے کا تو سب ٹائم نہیں ملتا انہیں گھر سے باہر نکالنا ہو خریداری کرنے کے لیے ساپے کرنے کے لیے بہت دل تیار کر لیتے ہیں کبھی درد سننے کے لیے واد سننے کے لیے جمعہ سننے کے لیے بھی تیار ہونے کے مضبوط کیا ہے نہ علم ہوگا دین کیا ہے اسلام کیا ہے उसके अकामात क्या है न वो उस पर आगद पैदा हो गए और नतीजातर भारत को पसार और बिगाड़ और झगड़े और लड़ाइयां और हंस वुखो इनाज और सारी टेंशन और परेशानी का वो मर्दन और ममबा मेरा अपना घर جس انداز جو آج ہم نے اپنا رکھا ہے وہ لا مسلمانوں کا یہ انداز اور طریقہ کار کبھی نہیں ہوا ہم مسلمانوں کی درد کا جو انداز اور طریقہ کار تھا آج وہ غیر مسلموں نے اپنا رکھا ہے جن کا دن رات لوگوں کے آکاش کو بگاڑنا انہیں گمراہ کرنا اور خراب کرنا ہے وہ تمام ترقری قہطار کو اپنائے ہوئے ہیں جو دین کی دعوت دینے کے لیے جانتے ہیں ان کا ایک ایک فرض ایک ایک فرض وہ اپنے باطل عقیدے کی طرف باطل نظریے کی طرف دعوت دینے کے لیے بہت پکا بہت مضبوط دائر ہوتا آپ کا شاید کبھی پالا پڑا ہو عثمانی فرقے کے کسی فرد سے یا مسلمین مسعود احمد بی ایس والی جو ہے ان کا کوئی ایک فرض ملا ہو یا عبد گروپ کا یا ڈاکٹر بشیر گروپ کا یا اسی طرح یہ غانوی گروپ ہے اسراری گروپ ہے ان کا ایک فرد آپ اس کو ذرا چھیڑ کے دیکھ لیں آپ نہ بھی چھیڑیں گے وہ ضرور چھیڑیں گے مسلم ہی والے سلام کرے وہ سلام کا جواب نہیں دیتا کیوں اس کا عقیدہ اس قدر انہوں نے جگاڑا سباہ کیا ہے کہ تیرے علاوہ اور کوئی دنیا میں مسلمان ہے اور پھر ان کے جو الٹے سیدھے عقائد ہیں ان میں کسی ایک پر ساتا سا آدمی جس کو آپ سمجھتے ہیں کئی لوگ کی تنظیم اور نیٹ ورک کے اندر اتنا متحرک نہیں ہے اس کو چھیڑ کے دیکھ لیں لیکن وہ اپنے اس باقی عقیدے کو پیش کرنے کے معاملے میں بڑا مضبوط انداز اور بڑا جاندار طریقہ کار کرائے لیکن اگر بلاثر آپ کو قرآن مجید کا کوئی تھوڑا بہت علم ہو قرآن کی ایک آت آئے تھی اس موضوع سے متعلق آپ کو آتی ہو اور اس کو پیش کرنے کے بعد اس کا جواب مانگنے کا طریقہ آتا ہو تو بیچارا جتنا بڑا ہوتا سارا ہوگا وہ بھی چھوٹ ہو کے کہنا جائے گا مسئلہ یہ ہے کہ نئے گھسنے والے سکنوں سے ہم نے ٹکرانا ان سے مقابلہ کرنا سیکھا سکھائی ہو کبھی اس میدان میں اس راستے پہ نکلے ہو چلے ہو دین کی دعوت دینے کے لیے کسی کو کبھی کچھ دعوت دی ہو پھر ہی کچھ پتہ چلے کہ لوگ کیا اعتراض کرتے ہیں ان کا کیا جواب ہے اللہ رب رسول نے ہمیں ان کا کیا جواب دیا بہت سے معاملات ہیں بہت سے معاملات ہیں پھر. کہ جن کے بارے میں عموماً لوگوں کو علم نہیں ہوتا وہ عقل پرست لوگ اپنی عقل کو ماننے رکھتے ہوئے آگے رکھتے ہوئے بس عقل کے معیار کے ساتھ ان چیزوں کو فرق سے اور چھوڑتے ہیں لوگوں کو عقل کے ساتھ سوچنے کی دعوت دیتے ہیں کتاب و سنت کی آنکھ سے دیکھنے کی مہلت نہیں دیتے اور گرا کر ان کو اپنے ساتھ ملا کے براہ دیتے ہیں روزانہ کوئی نہ کوئی کوئی نہ کوئی نیا سکنا اٹھنا اور دوسری جانب ہماری صورتحال وہ انتہائی اس کو کہ ہم نے تو دین کی دعوت کو اپنے لیے ایک مصیبت سمجھ رکھا ہے کہ یہ ہمارے گلے نہ پڑ جائے گی نہ <تصف> دعوت دینے کا طریقہ سیکھیں گے نہ دین کے بارے میں کچھ مطالعہ ہوگا نہ دین کی نقلیں اور وجہ وہ اٹینڈ کریں گے کوئی دین سیکھنے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لرن معروف علی ملک تم نیکی کا ضرور حکم دو گے اور تم برائی سے ضرور منع کرو گے اور شکر اللہ یا پھر اگر تم نے نیکی کا حکم نہ دیا برائی سے منع نہ کیا تو خدا خطرہ ہے اس بات کا کہ اللہ علیہ تم پر عمومی طور پہ عام طور پہ آزاد کا نارض کر دم اللہ حقاب ہے مین ان کی ہی اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے ایک عمومی حقاب اور آرام اس سے نارض کرے جو آج ہم سے نارم ہو چکا ہے مسلمانوں کے کتنے حکمران ہیں لیکن دین کی آواز کوئی بھی نہیں سننا چاہتا اہل الاس جس کے دل میں دین کی تھوڑی سی درد موجود ہے تھوڑا سا دین کا درد رکھتا ہے وہ بیچارہ ہر وقت صبح و شام پریشان ہے کہ پتہ نہیں کون سا وقت ایسا آئے گا اور مجھے نہ معلونی جگہ پہ پہنچا دے جائے ہر وقت پریشانی پریشانی اب اٹھارہ ہزار سے زائد لوگ اس ایمرجنسی کی نظر ہوئے ہیں وہ کہاں ہیں کوئی ڈم نہیں کسی کو کہاں گئے اور کہاں پہنچے وہ مختلف طبقہ جو آگے جا کے عوام کی قیادت کرتا ہے سیاسی میدان میں وہ بالکل دین سے نہ آنا ننگے دنیا ننگے دین خارو نو دین کاف لیگ ہو یا یہ دو مزید کا سونا ہو یا پھر کوئی اور نوٹوں کی کمپنی ہو جو مردی آئے جو مردی جائے دین کے معاملے میں سارے ہو گیا اس میں کچھ ان کا بھی ہے لیکن ان سے کئی زیادہ ہمارا جن ہے کہ ہم نے زیادہ کو بہن تک اس لیول تک اس ماحول تک کو جایا نہیں اس پنچے کے لوگوں تک ہماری رسائی صرف اپنے مسائل کو حل کروانے کے لیے ہے ان کی دنیا کو سنوارنے اور آفرت کو سنوارنے کے لیے نہیں ہر میں سے ہر بندہ جب دوسرے شخص کو فرض کو دعوت دے گا ایک ایک غلطی کو ایک ایک گانے اور کوتاہی کو پھو پھو کے دیکھ دیکھ کے چھان چھان کے نکالا جائے گا تو آہستہ آہستہ یہ دعوت بہت دور मुआरत बुराईना वादों को वफा करना वो शायद ही किसी बंदे के अंदर हो जो लोग वादा करके पूरा कर लेते हैं वो आज के दौर में एक बहुत बड़ा उजूबा है یعنی اس نے وعدہ کر اور پورا کر لیا ہے چند ایک افراد ہوں گے انگلوں پہ گنے جانے والے اور وعدے تو اہمیت کچھ ہے ہی نہیں جواب کیا ملتا ہے وہ بھی بھول گئے تھے اہمیت ہی نہیں ہے دل کے اندر ایک زبان کی ہے ایک وعدہ کیا ہے لیکن اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کوئی احساس نہیں سیلا رہی تعلقات کو بنانا سنوارنا جوڑنا یہ ہمارے اندر موجود نہیں نوازوں کی پابندی کا ہاتھ وہ بھی انتہائی پتلا وہ موٹے موٹے کام موٹے موٹے کام جو ایک مسلمان آدمی کا چیار ہوا کرتے ہیں وہی ہمارے اندر سے بالکل اٹھتے چائے اللہ رب العالمین نے پھر ساتھ یا عیو اللہ جینا آمانو ادا تنا فلا پتنا دو بل اتبل رضوانی و ماسیت رسوم بتنا دو بل بل تکوا تکوا لے ہی اے اہل ایمان جب تم دو چار پانچ دس بندے مل کے بیٹھو تو اللہ حساب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی والی کوئی بات نہ سمجھ بلکہ اللہ تعالیٰ کے سبرے والی اللہ کے ڈر اور خوف والی اور نیکی والی مجلس تمہاری ہومکا اور جس اللہ کی طرف تم نے اکٹھے ہو کے جمع ہو کے جانا ہے اس اللہ کے در جاؤ لیکن ہماری مجلسیں وہ کیسی ہیں کبھی ہماری مجلس اور گفتگو کے دوران اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا ہو ہم بے بےحری باتیں جتنی مرضی سننے اور زبان دبادی کرنا ایک بہت بہترین خان ہم نے سمجھ رکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بات ہے کل قیامت کے دن ہر وہ مجلس جس پہ عطا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تجربہ نہیں کیا گیا وہ اہل مجلس کے لیے باعث حضرت ہوگی اگر ہمارے دنوں کے اندر کچھ دین کی دازت دینے کا کوئی جذبہ کچھ خیال ہو تو بیٹھے بیسے مجرس کا آغاز ہی انہیں باتوں سے ہو گی. تو کل قیامت کے روز یہ مجرس باعث سرم و ندامت باعث خجالت نہ بنے پھر جس مجلس کے اندر دین کی دعوت دینا شروع کر دی جاتی ہے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ شروع ہو جاتا ہے شیطان تو وہاں سے بہت دور بھاگتا ہے کہ اس مجرس بارے وہ شیطان کو رانی کرنے والے کام بے ہودہ نہیں کرتے تو یہ دین کی دعوت دینا اسلام کی دعوت دینا اللہ رب العالمین نے امت مسلمانوں سے ہر ہر انحصار پر ہر ہر فرد پر